السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات زیوا انسانوں میں اللہ الرحمان نے سب سے زیادہ اتھارٹی کا مالک حجت اور دلیل وقت کے پیغمبر کو بنایا ہوتا ہے ان کا کال ان کی گفتار ان کی بات چیت اسے آسمان سے مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہی کے ذریعے اسے چلایا جا رہا ہوتا ہے اور رہنمائی دی جا رہی ہوتی ہے مالک الملک خود اس بات کی وضاحت بھی دیتے ہیں گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ میرے محبوب میرے پیمبر آپ کے ہادی اور آپ کے رہبر وہ ما یونتی کو انل ہوا ان ہوا اللہ وہ یوں ان کے اقوال ان کی گفتار ان کا لب و لہجہ ان کے الفاظ جملے اور کلام مرضی کے نہیں ہوتے ان ہوا اللہ وحی یوہا وہ وحی کے آنے پر بھیجنے پر انسانوں کے سامنے اپنی گفتگو رکھتے ہیں یاد رہے کہ یہ گارنٹی اور یہ وارنٹی زبان کا تحفظ کلام کا تحفظ الفاظ کی اسمت اور آبرو وقت کے پیمبر کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی جاتی ہے. دوسری حیثیت کہ وقت کا پیمبر انسانوں کے لیے اسوا قدوہ بنا کے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی صحیح رہنمائی کر سکے اگر اللہ چاہتے جیسا کہ مکہ والوں نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو نبی کسی فرشتے کو بنا کے ہمارے اندر بھیج دیں جواب یہ دیا گیا تھا کہ اگر تم فرشتے ہوتے تو تمہارے اندر فرشتہ بھیج دیتے تم انسان ہو ہم جسے نبی بھیجے وہ اسوا کیسے بنتا فرشتوں کو اولاد کی خواہش نہیں تمہیں خواہش ہوتی ہے ان کی بیویاں نہیں تمہاری بیویاں ہوتی ہیں انہیں تہارت کے مسائل نہیں تمہارے ساتھ واقع آتے ہیں تو تم تو کہہ سکتے تھے کہ جب تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تو ہم آپ کو فالو کیسے کریں آپ ہمارے دکھ درد سمجھتے نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے فرشتے کا تو سدا کا روزہ ہے انسانوں کا درد سمجھ کے دکھ سمجھ کے مسائل سمجھ کے ان کو فیل کرنا ان کو محسوس کرنا اور پھر ان کی ہمت کے مطابق عمل دے کے ثابت کرنا کہ یہ میں کر رہا ہوں مجھے بھی یہی چیزیں درپیش ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کا انتخاب بشر کے مرد حضرات سے کیا ہوتا ہے بشر سے مرد حضرات سے خواتین کو اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ یہ رتبہ نہیں دیا تیسری چیز بشر کیوں بنایا ہے کہ بشری تقاضوں کو محسوسات کو ضروریات کو وہ سمجھے اور پھر اس کے مطابق چل کے دکھائے تاکہ لوگوں کے لیے قدوہ ہو نمونہ ہو اور آئیڈیل بن سکے تیسری چیز کہ وقت کے نبی سے بڑھ کے خوبصورت نہ کسی کی ذات ہو سکتی ہے نہ بات ہو سکتی ہے نہ گفتار ہوتی ہے نہ کردار ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیمبر کو اعزاز سے نوازا ہوتا ہے اور یہی ہمارا عقیدہ کتاب و سنت نے بنایا ہے ساری دنیا وہ روایت کے جس میں دو فرشتے آ کے بات کرتے ہیں اور ان میں سے جبریل امین کہتے ہیں کہ میں مشارکل ارتھ اور مغارب ارتھ دنیا کا چپا, چپا چپا چان کے مارا ہے آپ کے مقام رتبے اور آپ کے پائے کا کوئی دوسرا فرد نہیں ان کی عزت اور آبرو اور ویلیو کا وزن یہ ہے کہ ایک پلڑے میں پوری کائنات رکھ دی جائے اور دوسرے میں اکیلے وقت کے پیمبر کو بٹھایا جائے تو سارے بھی مل کے ان کے وزن کے اشرے اشیر کو بھی نہیں پہنچتے اس لیے اللہ تعالی نے ان کے ہر فعل میں ذات اور بات میں گفتار اور کردار میں اخلاقیات میں اور ان کی سیرت کو حسین بنایا ہوتا ہے سب سے خوبصورت سب سے حسین اور اسی کا اشارہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنان پیمبر اگر خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے بھی کھا لے تو ساری دنیا کی آجزیاں ان کے ساریاں مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے محبوب علیہ صلاحت وسلام کو اس حسنہ دے کے خوبصورت سیرت دے کے پھر ہمیں حکم دیا ہے کہ خود وما آتا الرسول خود مسلمانوں تم امتی ہو اور تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ محبوب جو دیں وہ لے لیا کرو لے لیا کرو ماں نہا کم ان ہو جس سے روک دیں وہ چیز جتنی مرضی حسین کیوں نہ لگے پیاری کیوں نہ لگے دل کو بھا کیوں نہیں جائے اسے چھوڑ دیا کرو اور جو دیتے ہیں بھلے وہ کڑوی کیوں نہیں مشکل کیوں نہیں اسے اپنا لیا کرو اگر تم یہ کرو گے تو ٹھیک میں یو فقد تم نے وہ پیمبر کی بات نہیں مانی وہ میری بات مانی ہے کیونکہ پیمبر کو اتھارٹی میں نے بنایا اور اسی بات کی ترجمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنن کے اندر یہ موجود کہ لوگوں یاد رکھو من عطا فقد اتا اللہ جس نے میری پیروی کی میری اطاعت کی میرے پیچھے چلا اس نے اللہ کی مانی ہے وہ من اصانی فقد اسلح اور جس نے میری نافرمانی فرمانی کی ہے وہ رب کا نا ہے اور یہ محبت کا تقاضا رب نے قرار دے دیا قل ان کن تم تو اللہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور محبت بنتی ہے تمہاری تمہاری مجبوری ہے کیوں سب میں دیتا ہوں دینے والے کا شکریہ ادا کرنا ہی پڑتا ہے جو عزت دار آدمی ہوتا ہے حیادار ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے مربت رکھنے والا پاس رکھنے والا لحاظ رکھنے والا وہ دینے والے کو اپنے مربی کو اپنے خیر کو اپنے منعم کو سرے تسلیم خم کر کے جھک کر کے آجزی کے ساتھ شکریہ ضرور کرتا ہے یہ عادت تو اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے یہ تو جانوروں میں بھی رکھی ہے آپ کتے کو روٹی ڈالتے ہیں نا بشک پھینکتے ہیں تو وہ اپنے مالک کے سامنے لاڈ پیار کے ساتھ بول شاید نہیں سکتا لیکن بڑی ہی محبتوں کے ساتھ دم بھی ہلاتا ہے اور شکریہ کی نگاہوں سے بھی دیکھتا ہے اور سر بھی نیچا رکھتا ہے ساری دنیا کو بھونک لے مالک کو نہیں بھونکتا یہ تو انسان ہے کل ان کن تم تو اللہ اللہ خود کہتے ہیں ان تو آؤ گنو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی نیم تو کو گنو تو اردو نعمت اللہ آؤ گننے کے بشمار شمار کرنے پہ آ جاؤ لا تو گن نہیں سکتا ہم تو گن نہیں سکتے اور پھر اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ ائی رَبِّكُمَا اربی کو دیبان میری کسی ایک نعمت کو دی ہوئی آسائش کو رحمت کو جھٹلا کے تو دکھاؤ نہیں جھٹلا سکتے پھر پیار تو بنتا ہے دیا ہوا تو سب میرا ہے اور یہ کہنے کے بعد اللہ نے اپنی اتارٹی گنوائی ہے کہ تمہیں اگر میرے ساتھ محبت ہے تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ محبوب ان کو کہو فت بھی تمہیں میری ماننی پڑے گی پیروی کرنے پڑے گی اور دل سے ماننے اتبا وہ ہوتی ہے جو دل سے ہو زبردستی نہ ہو دل و جان سے ہو ماننی پڑے گی نتیجہ کیا نکلے گا یہ حقب کو ملا تمہارا رب تمہارے ساتھ بدلے میں تمہیں پیار دے گا اور اللہ یہ کیوں کر رہے ہیں اللہ لہل خل لوگوں یہ آرڈر دینا رب کا بنتا ہے کیونکہ رب نے بنایا ہے جس نے جو بنایا ہو اس کے اوپر آرڈر بھی اسی کا ہوتا ہے اس پہ آرڈر بھی اسی کا ہوتا ہے آپ نے اپنے گھر میں واش روم بنایا ہے آپ کا دل کرے لاک کر دے آپ کا دل کرے اسے فنکشنل بنا لے آپ کا من کرے تو استعمال کرنے دے کسی کو نہیں دل کرتا تو معذرت کر لے, نہیں چلے گا بنانے والا جب اللہ ہے اللہ لہل خلکر تو تمہیں کہاں سیٹ کرنا ہے یہ بھی بنانے والے کا ہے جس کا کیمرہ ہے سیٹنگ وہی کر رہا ہے آپ کا گھر ہے گھر کا آپ نقشہ اور سسٹم جو ہے اپنی خواہشوں کے مطابق کہہ کے بنواتے ہیں تمہاری زندگی ہے تم رب کے بندے ہو آڈر رب کا چلے گا پیمبر کو ماننا پڑے گا ہاں ہم نے ہاتھ پکڑ کے نہیں منوانا دل سے منوانا ہے اگر تم نافرمانی فرمانی پہ اتراتے ہو راستہ ہم نے دکھا دیا ہے اننا ہدینا اس سبیلا اما شاہ کے کو پورا یہ اطاعت کا رستہ ہے یہ سرات مستقیم ہے اور محبوب ان کو کہہ دو کل ہاد ہی سبیلی یہ میرا رستہ یہ ہے سراط مستقیم آؤ میرے پیچھے چلو میری پیر بھی کرو میں جہاں لے کے جاؤں آؤ جس رستے پہ میں بطور گائڈ تمہیں لے کے چلتا ہوں آؤ اب آخری وارننگ اللہ دیتے ہیں فرمایا و مئی یوشا کے رسول زبردستی کا سودا نہیں ہے دل ماننے کی بات ہے لیکن ایک وارننگ سن لیجئے اگر تم میں سے کوئی من جو عربی میں آ جائے نا یہ پوری کائنات کو گھیرے میں لے لیتا ہے سب افراد مرد عورتیں بچے جوان بوڑھے امیر غریب سب اس میں شامل ہیں اس میں اولیاء اللہ بھی ہیں اس میں اصحاب بھی ہیں تابعین و تبا تابعین بھی ہیں اس کے اندر ہر ہستی پڑھی لکھی اور پڑھ شامل ہے و میوشا کے رسول جس نے بھی میرے نبی کے حکم کی عمل کی بات کی رائے کی بیان کی خطاب کی دعوت کی اور میسج کی مخالفت کی نافرمانی کی ممباد دما تبین لہ الہدا جب ہم اسے کتاب ہوتا میں اتار چکے ہیں اور ان کی اتھارٹی بتا چکے ہیں حکم اور فیصلہ سنا چکے ہیں ممبا دما طبی لہ الہدا ویتب غیر سبھیل علموں اور وہ ماننے والوں کا راستہ چھوڑ دے بھائی وہ سب سے پہلے جن لوگوں نے مانا تھا ان مومنین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماریں کھا کے ایمان سینے سے لگایا تھا جنہوں نے نیزوں پہ جھول کے بھی جنہوں نے تیروں کی بچھاڑ میں بھی جنہوں نے نیزوں کی انیوں پہ بھی جنہوں نے تلواروں کی دھاروں کے نیچے بھی محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور مان کے دکھایا تھا ان کے چار جملے ہوتے تھے ماننے والوں کے اصحبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چار جملے تھے سمے نہ دنیا سنے یا نہ سنے ہم نے سن لیا ہے دنیا سنے یا نہ سنے ہم نے سن لیا ہے وہ اتا سن کے انسنی نہیں کی ہم نے اسے تسلیم بھی کر لیا ہے اطاعت بھی کر لی آمنہ پھر اس کو سن کے ہم نے دل میں اتار دیا ہے زبان اقرار کرتی ہے دل تصدیق کرتا ہے آمال اس کو کر کے ثابت کر کے دکھاتے ہیں آمنہ و سدکنا ساری دنیا آپ کو جٹلا لیکن ہم آپ کی ہی تصدیق کرتے یہ تھے مومن ماننے والے وہ چلے گئے ان کے بعد ہم آئے ہماری سوسائٹی کا نقشہ ہمارے ایک بابا جی نے کھینچا تھا لفظ کڑوے ہیں لیکن بات حقیقت ہے کہتے ہیں کہ قدر نبی دی ایک ہی جانن دنیا دار کمی نے آپ کو پتا ہے کہ ہم کمی اس کو کہتے ہیں جو کام میں لگا رہے اور اسے اپنی بھی خبر نہ رہے لباس کی وزا کتا کی کھانے پینے کی میں کی کوئی میرٹ کی بس وہ دنیا میں مست ہو کمی کمین قدر نبی دیے کی جانن دنیا دار کمینے تے قدر سونے دی جانن والے ویکستے وچ مدینے بقی کو کبھی اور اس کی کچی قبروں کو دیکھ کے ان لوگوں کی قربانیاں پڑھیں کہ کیسے مشکل حالات میں مشکل ترین حالات میں آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایمان کو سنتوں کو احکام کو شرائ کو بلند کرتے ہوئے قبروں میں چلے گئے لیکن جھنڈا نیچے نہیں آنے دیا وہ تبئی ربیل علم جو ان کے رستے سے ہٹ کے نئی رہیں بنا کے چل پڑا نولی ہی مات اللہ اللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو سزا دیں گے ان کو شتر بے مہار بنا دیں گے شتر بے مہار مین روڈ کے اوپر جاتے ہوئے کسی گدا گاڑی کی لگام مالک کے ہاتھ سے چھٹ جائے پھر وہ جانور کیا کر سکتا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں اس کا اپنا بھی نقصان دوسرے کا بھی گاڑی کا ٹائر آڈ کھل جائے کبھی بہت خبریں ہوتی تھی آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ سیفٹی ہوگی نہیں کھلتے ابھی پچھلے ہفتے ایک حادثے میں ہم نے اپنے تین چار نوجوان کوٹ عبد کے قریب صرف اسی وجہ سے کھوئے ہیں کہ گاڑی اسپیڈ میں تھی ٹائراڈ کھل گیا اور وہ بیچارے گھر واپس نہیں آ سکے ہم نے بڑی بڑی بسوں کو الٹتے دیکھا ہے میری اپنی آنکھوں کا سین ہے ہیڈ پنجند جہاں پہ چار بڑی ندیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور ان کو پانچ ندیاں بولا جاتا ہے علی برور شریف کے درمیان اس ہیڈ سے زیادہ سے زیادہ یہ جتنا مسجد کا دونوں دیواروں کا فاصلہ ہے وہاں پہ ٹول پلازا ہے اور آگے ہیڈ شروع ہو جاتا ہے گاڑی برات کی ہے ٹول پلازا دیا ہے وہاں سے چلی ہے کتنی رفتار ہوگی پل کے اوپر چڑی ہے راڈ کھلا ہے یا نیچے وہ جو شافٹ گھوم رہی ہوتی تھی وہ ٹوٹ کے گری ہے نیچے لگی ہے زور لگا ہے گاڑی انبیلنس ہوئی ہے پوری بارات دریا کے اندر yes. یہ دیکھ کے آپ کو سن کے تکلیف ہوئی مجھے دیکھ کے ہوئی آپ اور میں اپنے بارے میں سوچیں اللہ کہتے ہیں نوبلی ہی ما تولا ہم اپنے بندو کی مہارے ان کے راستے ان کے سٹیرنگ ان کی سمت ان کا تعین ہم خود کرتے ہیں سیرات مستقیم پہ چلاتے ہیں کیونکہ اس نے رہنمائی ہم سے مانگی ہوتی ہے رات المستقیم اللہ میرے نقشے میرے راستے وہ سب تیرے ہاتھ میں ہیں اور مجھے اسی راستے پہ رکھنا جو جنت کی طرف جائے بے شک یہ جنت کی طرف جا رہا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اگر مخالفت کر بیٹھے اللہ کہتے ہیں ہم اس کی زندگی کا ٹائی راڈ کھول دیتے ہیں پھر وہ لڑکھا ہے جدھر کو جائے دائیں ٹکرائے یا بائیں ٹکرائے نوبل ہی ماتب اللہ لیکن یہ گاڑی گرتی کہاں ہے وہ نسل ہی جہنم ہم اسے گراتے جہنم کے گڑوں میں مری سے آگے آباد جاتے ہوئے جب رائٹ سائیڈ پہ نیلم پڑتا ہے یہ سین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دو چار مرتبہ اس سائڈ پہ ٹکرائی ادھر کو جھولی پھر ادھر کو آخر نیچے گہری کھائیوں میں گرنے کی خبریں آپ بھی دیکھتے ہیں منظر بھی دیکھتے ہیں یقینا افسوس ہوتا ہے بھائیو یہ تیری میری زندگی کا معاملہ رب نے بغیر لگی لپی کے اس میں کسی مسلک کو اللہ نے ٹچ نہیں کیا صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے یا نہ ماننے والے فرما بردار یا نافرمان فرمان لے لینے والے یا نہ لینے والے ایکسپٹ کرنے والے یا ریجیکٹ کرنے والے قبول کر لینے والے یا رد کر لینے والے نام کی حد تلک یا کام کی حد تلک ذات کی حد تلک یا بات کی حد تلک اللہ تعالیٰ نے بڑا کھل کے واضح کر دیا نو ہی ماتا واللہ و نسل ہی اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی زندگی کی گاڑی کا وسا ات مسیرہ وہ منظر دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا برا ہی اتنا ہوتا ہے بہت برا ٹھکانہ ہے حضرات مجھے سب سے زیادہ ڈر اگر کسی صورت کو پڑھ کے لگتا ہے تو صرف تبت یہ دا ابی کو میرے محبوب کا نصب معمولی نہیں ہے سگے چچا ہیں ولادت پہ خوشیاں ذات کو دل سے مانا ہے لونڈی آزاد کر دی ہے تذکرے عرب میں پھیل گئے ہیں اجم تک خبریں چلی گئی ہیں لیکن جب بات ماننے کی باری آئی تو ذات کو ماننے والے لڑ کھڑا گئے آپ نے کیا کہا تھا کو لو الاح اللہ تفل تمل کل آرابا میرے رشتے داروں میرے چچاؤ میرے تائے میرے عزیز و اکارب میرے ددیال و ننیال میرے قریبی اقرے تین سو ساٹھ کو چھوڑنا پڑے گا ایک اللہ کو ماننا پڑے گا میں کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے اتھارٹی دے کے نبی بنا کے بھیجا ہے انی رسول اللہ علیہ کم انسانیت ہے تو سمجھو میں تمہارے سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا میں اسے بد بختی کہوں بد نصیبی کہوں شامت آمال کہوں اس سگے چچا نے اپنے منہ سے ماننے کی بجائے نافرمانی فرمانی کے جملے نکالے نافرمانی فرمانی نہ فرمانی قرآن نے کیا بولا کہا تب یدا ابی لاہ شہادت کی انگلی کے خلاف اٹھی ہوئی تیری انگلی اور تیرے ہاتھ اور تیری زبان کے وہ جملے کا سائر ال یوم محمد تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گیا جو تھی نے تین سو ساٹھ کی طرف کر کے ان کو نیچے کر کے ایک کو اونچا کیا اللہ نے کہا تیرے دونوں ہاتھ ان کو برباد میں نہ کروں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے یہ جی بارہ جو چچے تھے گیارہ ان میں سب سے خوبصورت یہ چچا تھا اور دنیا کہتی تھی کہ گلو والا ہے رونق والا ہے لشکا ماردہ ہے یہ مانا ہے ابو لہب کا شولے پخدا کولا اللہ تعالیٰ نے انگلی کی پوریوں سے کینسر شروع کروایا تھا کوڑ گل گل کے گل گل کے گل گل کے پوری باڈی گلی ہے اور لاش کو اٹھا کوئی نہیں سکا ماں اغنا ان ہو مالو ہوا ماں کا سب جو گن گن کے رکھتا تھا اور جمع کرتا تھا ان کو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا نہ دولت کام آئی نہ ہاسپٹل کام آئے نہ معالج کام آئے نہ ڈاکٹر کام آئے نہ دوائیاں کام آئی نہ اس کی دنیا اور جمع پونجی نہ یار بیلی نہ سجن کام آئے سیسلا نارن ذات لہب اسے ہم نے جہاں اٹھا کے پھینکا ہے وہ جہنم کی آگ ہے اور دنیا کی آگ سے ستر گنا اگر میرے محبوب کے رشتے میں سگے چچے کی یہ حالت ہو سکتی ہے تو آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں رہ تو رہا ان کے گھر کا میٹر ان کی بیوی کا معاملہ ہم مالا تل بڑی دبنگ عورت تھی مدینے مکے والے اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بکڑوا کرنے والی فضولیات لغویات بولنے والی اور میں اس کو ذکر کر چکا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے شکاک کرنے والے بغاوت پہ ابھارنے والے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی یہ بیوی سگی چچی اللہ نے پھانسی دلا کے مارا اسے اور اپنی قدرت سے پھانسی دی وہ جو رسیاں ایسے اٹھا کے جا رہی تھی اور گٹھا پیچھے کو سرک رہا تھا اپنے ہاتھوں سے اسے مضبوط کرنے کے لیے گرا دے کے یوں پکڑا ہاتھوں کی طاقت ختم ہوئی پیچھے ہٹے اور گھر تک نہیں آ سکی تھی گٹھا اپنے وزن کے ساتھ ہینگ کر دیا گیا سانس بند کر دی گئی وم راہ ہم مال تلح حضرات یہ سارا سین جو ہے میں کوئی فرضی کہانی نہیں سنا رہا کتاب اللہ کی زبانی ہے. ہمارے لیے نصیحت ہے اور وسیعت ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم محبوب کی ذات کو اس قدر مان لیتے ہیں کہ غلوب کرتے ہوئے اللہ سے بھی بالا کر دیتے ہیں رب سے بھی بالا کر دیتے ہیں کبھی رب بنا دیتے ہیں کبھی رب بنا دیتے ہیں اور یہ کسی سے چھپی بات نہیں وہی جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مستفا بن کر انسانوں نے ہی بول بولا ہے انسانوں نے بولا ہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈس دے چاچڑ مجلس میں ایسے احباب موجود ہیں جنہوں نے چاچڑ دیکھا ہوا ہے چاچڑا شریف چاچڑ وانگ مدینہ ڈس دے تے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ کوٹ مٹھن بھی لوگوں نے دیکھا ہوا یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا یہ کسی یہودی نصرانی عیسائی مجوسی کا بول نہیں ہے اور اقبال نے بہت سوچ سمجھ کے جملہ بولا تھا بہت سوچ سمجھ کے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود چاچڑ بانگ مدینہ دس دے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ اتوں اتوں پیر فری دن باتم دے وچ اللہ یہ جملے ہم ہی نہیں بولے اللہ نے سب کے لیے پراپر کہہ دیا وہ یوشا کے رسول کسی کا نام نہیں ہے یہ کام وہاں بھی کرے سنی کرے شیعہ کرے آگے جو ہماری سب چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں یا فرقے ہیں یا نام ہیں وہ کریں فکہ اربا کو ماننے والے کریں رائے سبا کو ماننے والے کریں آئم محدثین کو ماننے والے کریں کوئی تصوف کی دنیا میں مست ہو کے کرے جو بھی یہ کرے گا اسے بھرنی پڑے گی اور بھرنی بڑی سخت ہے کہ ہم اسے منہ مہار کر دیتے ہیں اور یہ اللہ کی اتنی بری سزا اتنی بری سزا میں نے دنیا میں اس سے بدترین سزا نہیں دیکھی والدین کسی بچے سے تنگ آ کے نا کو کہہ دیں جو میں لفظ نہیں بولتا پنجابی میں شرم آتی ہے یہاں تک ماں باپ کہتے ہیں جو پونکنا ہی پونک جو بکنا ہے بک جو یاوا گوئی کرنی ہے کر جب تیری زبان ہی کنٹرول میں نہیں تو ٹھیک ہے شابس بول ایزا زہ بل ہایا فسن مشاو لم لستا فس نما جب وقت کے پیغمبر کی قدر نہیں رہی باقی کس کی رہے گی پھر جو دل میں آئے کر اور پھر ہم عام لوگوں سے فٹ ڈیڑھ فٹ اونچے ہو کے اپنا قد اونچا کر کے ممبر و محراب مصطفیٰ کا ہوتا ہے گھر اللہ کا ہوتا ہے باتیں اور گفتگو ہماری ذاتی ہوتی ہے ہم پوری زندگی اس کو جتوانے میں لگا دیتے ہیں کتاب و سنت کو اور سیرت کو ہرانے میں لگا دیتے ہیں فل ایاز اللہ ایسی سزا نہ دے اور اوپر سے میں خود کو صحیح بھی سمجھوں خود کو صحیح بھی سمجھوں اور میں یہ بھی کہوں کہ میرے سے اچھا خطیب کوئی نہیں اور اشتہار چھپے تو ساتھ میں لکھا جائے خطیب اعظم فیصلہ آباد خطیب اعظم لاہور خطیب اعظم کراچی خطیب اعظم پاکستان نہیں رب دیکھ رہا ہے دنیا سے جتنے مرضی ٹائٹل لے لے کہنے والے نے کہا تھا وہ ہے جو تیرے عمل میں ہے وہ نہ پی ایچ ڈب ڈی تک کی جتنی بھی ڈگری ہیں نا یہ صرف فیسوں کی پرچیاں ہیں کہ تو نے وہاں فیس پے کی ہے یہ جو کلمہ ہے نا یہ تیرا میرا صرف دکھانے کے لیے ایک لسنس ہے کہ میں نے کلما پڑھ لیا میں نے انٹری لے لیا, انٹری کارڈ ہے بس اندر آ کر کے اگر کوئی آوارگی ہوگی فحاشی ہوگی ظلم ہوگا برائی ہوگی آؤٹ کر دیا جائے گا اگر کوئی فاؤل کھیلا جائے گا آپ کا نام ٹیم میں شامل ہے اسے پاؤل مانا جائے گا ریفری فیصلہ دے گا اللہ تعالی فیصلہ دے چکے ہیں یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی کہ جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کافی سارے احباب کہتے ہیں یار دنیا میں دس ہزار عقیدے ہیں کون سا لیں ہمارا بڑا سادہ سا جواب ہوتا ہے جو محبوب نے دیا ہے وہ لے لے محبوب کے نام پہ جھوٹ بول کے دنیا کو کوئی عقیدہ نہ دیں نہ دیں چیز سادی ہے بیچ لے سادی ہے بیچ لیں کسی دوسری کمپنی کی اسٹمپ لگا کے مور لگا کے برانڈیڈ کر کے مہنگی کر کے نام بیچے کمپنی کے ساتھ زیادتی ہے آپ کہہ دیں کہ میری رائے ہے میں ایک عمل کرتا ہوں دم کرتا ہوں امل کرتا ہوں اس عمل سے لوگ ٹھیک ہو جاتے اللہ شفاہ دے دیتا ہے تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ مجربہ ہے یہ آزمودہ ہے یہ میرا آزمایا ہوا ہے میرا اس پہ عمل ہے مگر دنیا کو یہ نہ کہوں کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے یہ نہ کہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے مسنون نہیں میں کہہ سکتا اس کی جتنی حقیقت ہے اتنی بتا دوں جتنی حقیقت ہے اتنی بتا دوں میں یہ ظلم نہ کروں میرا اگر دیسی نسخہ ہے لوگوں کو بتاؤں کہ نسخہ دیسی ہے یہ جڑی بوٹی ہے یہ میں نے اس میں بنائی ہے زیادتی نہ کروں کہ اس کو کسی ایلوپیتھی کے کیپسول میں لے کے اس کے اوپر پرنٹنگ کروا کے کسی کمپنی یا کسی برانڈ کے مطابق اس کو لوگوں کو دیتا پھروں یا اس کے برعکس نہ کروں کہ سر درد کی پکی بناتے ہوئے گولی لے کے پونسٹان پینا ڈال اس طرح کی اس کو پیس کر کے اپنی پوڑی میں باندھ کر کے اپنی طب کے نام نہ لگاؤں زیادتی ہوگی اگر یہ حکام کے ساتھ غلط ہے تو دین کے علما کے لیے یہ معاملہ اس سے بھی بڑھ کے خوفناک ہے کیونکہ وہ صرف جام سے کھیل رہا ہے یہ ایمان سے کھیل رہا ہے یہ ایمان سے کھیل رہا ہے بھائیوں آج کی ملاقات میں ہم محبوب علیہ اللہ وسلام کا ایک ایسا فیل پڑھنا چاہتے ہیں جس فیل کی یہ خوبی ہے اتھارٹی ہے جسمانی فائدہ بھی ہے روحانی فائدہ بھی ہے دنیاوی فائدہ بھی ہے اس میں حسن بھی ہے جمال بھی ہے خوبصورتی بھی ہے آؤٹ لک بھی کمال کی نکلتی ہے اور الحمدللہ للہ جی راستہ دے دیں بابا جی کو اللہ مشف شفان کا احبابِ زیوکار جب حواس کام کر رہے ہیں تب دیکھ لیجیے ابھی آ رہے تھے تو دروازے پہ کہتے تھے بیٹا نظر اتنا کام چھوڑ گئی ہے کہ قرآن بھی نہیں پڑ سکتا جب رب نے نین پرین دیے ہیں کام دیے ہیں تو سماعتوں کو استعمال کر لیجئے آنکھیں دی ہیں تو ذرا بسر کا استعمال بصارت کا کر لیجئے اور دل دیا ہے تو بصیرت کا استعمال کر کے سمجھ لیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیا ہوا عمل اور فیل دیکھنے میں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ دو یا تین منٹ کا کام ہے یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں لیکن پاور اتنی ہے کہ جنت کے بند دروازے کوئی بھی ٹائم ہو اسی وقت رب کھول دیتا ہے اس عمل میں اتنی طاقت رکھے ایک بات یاد رکھنا چابی کا اگر دندا تھوڑا سا بھی اوپر نیچے ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا سنن نسائی کی حدیث ہے جو میں عمل پیش کرنے لگا ہوں آپ نے وضو کر کے دکھایا ایک دفعہ دو دفعہ پھر آزاد ہوئے تین دفعہ اور آخر میں کہا ف منزادہ الحظہ یہ ہے میری سنت یہ ہے میرا طریقہ منزادہ الحادہ فقد تعدا و ظالامہ اس بندے نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے برا کیا ہے اور ظلم کیا ہے فقت تعدا و اص و ممکن ہے میں سمجھوں کہ میں ایک کپڑے کو چار دفعہ دھوئیں تو دنیا کہ بلے بلے بھا جی تسی صرف سرف بھی استعمال کیتا ٹائم ملایا لایا چنگے تو کڈے لیکن ادھر ایسے نہیں کہا یہ میری سنت ہے یہ میرا وضو ہے فمن نہ کسا الحادہ ازاد فمن زاد الدا جو اس سے اپنے اضافے کرنے میں آ گیا فقد تدا اس نے امتی کی حد سے تجاوز کر کے نبوت کی حدود میں ایک پاؤں رکھ دی وَأَسَا دنیا کہے گی بہت اچھا ہے ہم کہیں گے ظالم ہے برا کیا اس نے دنیا کہے گی بڑا عالم ہے ہم کہیں گے بڑا ظالم ہے بڑا ظالم ہے وہ فیل ہے وزو تہارت اور میں دیکھتا ہوں خلافت راشدہ میں جس بھی خلیفے کو اللہ نے خلافت دی ہے انہوں نے سب سے پہلے کرسی کا استعمال اس فیل کے لیے کیا ہے یہ معمولی کیس نہیں ہے خلافت کی کرسی منگوا کے اس پہ بیٹھ کے لوٹے میں پانی ڈلوا کے لوٹے میں پانی ڈلوا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے خلیفہ وقت نے حاکم وقت نے امر نے، خلیفت المسلمین نے جو کام پریکٹیکلی کر کے دکھایا اور کرتے بھی کیوں نہ اللہ دینا مسلح ہم جنہیں زمین کے اوپر گرفت دیتے ہیں قوت دیتے ہیں حکومت دیتے ہیں سیادت دیتے ہیں کہ دیتے ہیں پہلا کام اقام السلاح نماز کو قائم کرواتے ہیں اور نماز تب تک قائم نہیں ہوتی جب تک وضو نہیں ہوتا جب تک وزو نہیں ہوتا اس لیے اس وضو کو اللہ تعالی نے اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن مجید کی سورت المائیدہ کے اندر آیت نمبر چھ میں اس کا تذکرہ فرمایا اور آواز دی ہے مومنو کو جن سینو میں ایمان ہے تڑپ جایا کریں اللہ بلا رہے ہیں یا ائیو اللہ دینا آ منو میرے ماننے والوں میرے متی لوگو میرے فرما بردار لوگوں اللہ آمن آتے ہی چھ خوبیاں آپ کی گن گئی ہیں وہ لوگوں جنہوں نے رب کو وحدہ شریک مان لیا ہے وہ لوگوں جنہوں نے فرشتوں کی طاقت تسلیم کر لیا ہے وہ لوگوں جنہوں نے آسمانی نصاب کو مان لیا ہے وہ لوگوں جنہوں نے وقت کے استاد اور پیر اور معلم اور ہادی کو ایمان مان لیا ہے وہ لوگوں جنہوں نے موت کا آنا یقینی سمجھ لیا ہے وہ لوگوں جنہوں نے مقدر کے اوپر تقدیر کے اوپر رب پر یقین کر لیا ہے میں تمہیں آواز دے رہا ہوں میں تمہیں بلا رہا ہوں کیا کرنا ہے اذا کم الى الاصلاح جب جب بھی نماز کے لیے تم نے اٹھنا ہے جب جب بھی نماز کی تیاری کرنی ہے اذا کم تم الاصلاح فخ سلو و جوہ کم و عیدی حکم ال المرافک وم تم نے وضو کرنا ہے بزو کیسے کرنا ہے چار باتیں قرآن مجید نے اور باقی معلم قرآن نے پریکٹیکلی عملی تفسیر کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھیں پہلا کام کہ آپ اگر مسواک ہے تو مسواک کریں مسواک ہے تو مسواک کریں لیکن مسواک سے پہلے آ جائیں ذرا استنجے کی طرف وہ تہارت کے چیپٹر میں ایک الگ چیز ہے ہر نماز کے لیے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے استنجا کرنا نماز کا یا وضو کا حصہ نہیں ہے اگر اس وقت حاجت ہے بلکہ حکامہ کہتے ہیں اتمبا کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایک عادت بنائیں صبح و شام کی ہر وقت کا یہ جو سلسلہ ہے واش روم جانا آپ کو سلسل بول یا دیگر کئی ذہنی کیفیات اور نفسیاتی معاملات میں آپ کو جو ہے وہ لے جاتا ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی ایک روٹین کی آدت بنائیں ٹھیک ہے ہو گیا اس سنجا اگر ہے ضرورت واش روم میں گئے ہیں مجبوری ہے کریں بگر نہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے مس کرنی ہے اور آقا میرے مرشد آپ کے میرے ہادی اور بڑے ہی مہربان نبی کہتے ہیں عُمَّتِ اگر میری امت کا یہ مشکل نہ, نہ ہوتی تو میں پوری امت کو کہتا کہ مسواک ہر وضو کے ساتھ ضروری کیا کرو ضروری کیا کرو کوشش کیا کریں مجھے بھی کرنی چاہیے برش کی دنیا سے نکل کے مسواک کی طرف آئے اس کے پریکٹیکلی کئی اضافی فائدے ہیں اس کی اپروچ وہاں وہاں تک ہے اس کا جین اللہ کی طرف سے جو تیار اس میں کیمیکل ہے جو کیکر میں رب نے رکھ دیا ہے جو ببول میں رکھ دیا ہے جو پیلوں کی جڑوں میں رکھ دی ہے ساری دنیا آج تلق ویسا پیسٹ نہیں بنا سکی نارمل نہ نا پالش خراب کرے کبھی کر کے دیکھیے ٹوت پرش اور اس کے بعد آئیے آپ ایک مسوات دوسرے دن کر کے دیکھیے آپ کے منہ کو ایک سکون ایک لذت بڑا رب کا انتخاب اپنا ہے جو اس نے بنایا وہ جین ہے اللہ کا بنایا ہوا مسواک کرنی ہے پھر وزو کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے یہ سنت ہے محبوب کی سنن نسائی کی حدیث ہے تو بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے یہ کام کیا کریں حضرات ہم میں سے اکثر بھائی اکثر بہنیں وزو کرنے سے پہلے دائیں بائیں الیک سلیک ہو رہی ہوتی ہے یا گھر میں کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے یا کوئی کام بھی ساتھ میں وضو بھی وضو کر لیتے ہیں بسم اللہ بھول جاتے ہیں تو بسم اللہ پاسورڈ ہے یہ جنت کے آٹھوں دروازوں کھولنے کے لیے پاسورڈ بسم اللہ لگانا ضروری ہے یہ آپ بھی پڑھیں گے میں بھی اور کتنی پڑھیں گے بسم اللہ بس کتنی ممکن ہے آپ کہیں جی پوری پڑھنے میں کیا حرج ہے حرج ہے سنت جتنی محبوب کی زبان سے نکلتی ہے وہی کے ذریعے نکلتی ہے آپ کی رائے میری رائے اور ہو سکتی ہے اس میں بڑی محبتیں بڑے فلیور ہو سکتے ہیں لیکن جو جین سنت کا فلیور ہے اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے توجہ بسم اللہ جو محبوب قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتوں میں پوری بسم اللہ دے سکتے ہیں کیا یا نہیں دے سکتے تھے دے سکتے تھے اگر آپ کہتے ہیں جی آپ نے تو ویسے اشارہ ہے بسم اللہ بولا ہے تو مراد پوری ہے تو یہ بات تو پھر آپ وہاں بھی لے آئے نا جہاں آپ نے پڑھا بسم اللہ ہی اللہ اکبر کیوں نہیں پڑھی میرا رب بہتر جانتا ہے میرا رب بہتر جانتا ہے یہاں پہ کیوں ادھوری دی ہے جہاں پوری دی ہے پوری پڑی اور قرآن میں ایک سو چودہ بار پوری ہے ایک سورت میں دو دفعہ ایک سورت میں ہے ہی نہیں باقی ایک سو تیرہ صورتوں میں اللہ تعالی نے شروع میں بسم اللہ پوری دی ہم پوری پڑتے ہیں جہاں بالکل نہیں دی بالکل نہیں پڑھتے جہاں ادھوری دی ہے وہاں ادھوری آپ کی اور میری رائے میں ادھوری ہے بگرنا یہ اسی کا کوڑ ہے جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے جانور حلال ہونا ہے ایسے وضو بھی اپنا عمل تب دکھائے گا جب آپ پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور اس میں حرج نہیں ہے سنت با کمال ہے لاجواب ہے بسم اللہ پڑھ لی ہے کسی بھی بڑے برتن کے پانی میں ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا ہاتھوں کو پانی پہلے لے کے دھویا جائے گا ٹونٹی کے نیچے تو معاملہ اور ہے لوٹے کے نیچے ٹوٹی سے دھو رہے ہیں تو معاملہ اور ہے لیکن اگر کسی برتن سے لیا جا رہا ہے تو پہلے برتن کو تھوڑا انڈیل کے ہاتھوں پہ پانی لے کے ہاتھوں کو مل لیجیے اور یہ ملنا اور دلک کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ تینوں محبوب کی سنتیں میں وضو کر رہا تھا ہاسٹل میں مدینہ یونیورسٹی کے چکہ دنیا کی سترہ فکوں کے لوگ ماننے والے تھے تو وضو کرتے ہوئے نا میں ہاتھ بھی مل رہا ہوں اور بازو بھی مل رہا ہوں تو مجھے اس وقت کا ایک ذہین ترین اسٹوڈنٹ جو مال کی فرقے سے تعلق رکھتا تھا آیا اور کہنے لگا یہ محمد تدلک تو بھی دلک کرتا ہے میں نے کہا جی کہتے ہیں یہ تو امام مالک کی سنت ہے انہوں نے دلک کو ضروری قرار دیا ہے یہ نہیں کہ صرف بازو نیچے کیا اور ایسے پانی گما لیا میں نے کہا میرے بھائی امام مالک کے ابو بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے آپ کیا بات کر رہے ہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ہمیں سکھا دی تھی سنت پڑی متن دیا تو ہاتھوں کو صرف گیلا نہیں کیا جائے گا پانی لیں اور اچھے طریقے سے ملیں دلک کہتے ہیں اس کو اور انگلیوں کا خلال ان کے درمیان کا حصہ خشک نہ رہ جائے میرے محبوب کی تہارت اور صفائی اور نفاست کا اور نزاکت کا معاملہ پوری دنیا کے کسی بیوٹی پارلر میں بھی نہیں آج جن چیزوں کو لایا جا رہا ہے یہ چودہ سو سال پہلے محمد اللہ علیہ وسلم مدینے کی بستی میں دے گئے تھے بسم اللہ پڑھیے دایا بایاں ہاتھ اچھی طرح دھوئیے پھر چلو میں پانی لیجئے چلو میں پانی لیجئے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن دیے ہیں دونوں طریقے ایک حضرت عثمان ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں خلیفوں سے ثابت پہلا معروف طریقہ کہ ہم منہ میں پانی لیں گے جو ہمارے لیے آسان ہے عمومی طور پہ زیادہ تر لوگ یہ کر رہے ہیں چلو لیا پانی منہ میں ڈالا منہ کے اندر گھمایا جن لوگوں نے مسواک کی ہوتی ہے انہیں انگلی پھیرنے کی ضرورت نہیں رہتی بات سمجھ آ گئی آپ نے منہ میں پانی لیا پانی کو اندر گھمایا اور پھر اس کو نکال دیا پھر پانی لیا پھر کلی کی پھر پانی لیا پھر, پانی لیا, پھر کلی کی تین دفعہ ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں ضرورت محسوس ہو تیسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں مگر اس سے بڑھ کے زیاد نہیں ہوگا دوسرا طریقہ نہیں پہلے اس کو مکمل کر لیں تیسرا سٹیپ وضو میں کہ پھر سے پانی لے کے ناک میں دائیں ہاتھ سے چڑھانا اور مبالغہ کرنا جہاں تک جا سکتا ہے لے جانا پھر بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑنا بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑنا ہم اکثر دیکھتے ہیں نوزی کی نوک پہ پانی ٹچ کرواتے ہیں لیا ایسے نہیں باقاعدہ پانی لینا ہے اوپر چڑھانا ہے خیشوم تک جائے نتنے کھلے میں نے یہ دیکھا جتنا مرضی زکام ہوا ہو پریشانی ہو جب ہم نہر میں ان میں نہاتے تھے ڈمکی لگاتے تھے اور پانی اوپر چڑھ جاتا تھا وقتی طور پہ تو تھوڑا محسوس ہوتا تھا آنکھوں کو لیکن جو بعد میں طبیعت فریش ہوتی تھی یہ وہی جانتے ہیں جو پانی کو اچھی طرح ناک میں چڑھاتے ہیں ماشاءاللہ انہیں میں نے سردیوں میں بھی کبھی زکام ہوتے نہیں دیکھا ہمارے عمل میں کمی ہے سنت میں شریعت میں کمی نہیں ہے اللہ نے جو بھی ضروری قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے اور ماشاء اللہ جن لوگوں کا ریڈیٹر کھلا رہتا ہے پورا خیال رکھتے ہیں گاڑیاں اتنی جلدی گرم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے فیصلے مرضی ہے پانی چڑھائیں جھاڑیں یہ تو ہے ایک طریقہ دوسرا اس کلی کو اور ناک کے پانی چڑھانے اور جھاڑنے کو ایک دفعہ ہی کیا آپ علیہ اللہ وسلام نے ایک ہی چلو میں پانی لیا اس میں سے آدھا لے کے منہ میں پانی منہ بند کر دیا منہ جب بند ہو گیا تو آپ سانس کہاں سے لیں گے ناک سے باقی پانی ناک کی طرف کیا ویکیوم کے ساتھ چونکہ سانس کا کوئی اور اب راستہ ہی نہیں ہے تو اس پریشر کے ساتھ پانی جہاں لے جانا ہوتا ہے خود بخود چلا جاتا ہے پہلے طریقے سے یہ ایزی ہے آسان ہے لیکن اگر تجربہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا طریقہ بھی آپ علیم سے منقول ہوا ہے. یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے جہاں آپشن کبھی آپ نے یہ کیا کبھی وہ کیا تو پھر اس میں تعارض نہیں ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ منہ میں لے کے پھر ناک میں چڑھا کے کیا کیا پہلے ناک کو جھاڑ لیا اور پانی جو ہے وہ کلی کر دی یا کلی کر لی اور ناک کا پانی بھی جھاڑ دیا اور یہ تین بار دو بار یا ایک بار اس کے بعد پانی لیا ٹوٹی کے نیچے سے ٹم میں سے لوٹے میں سے برتن میں سے جگ میں سے جیسے بھی آپ علی سلاسلام نے اپنے چہرے کو پورا دھویا ہے پورا اور یاد رہے کہ یہ حصہ بھی چہرے کا ہی ہے کان سر کا حصہ ہے اور یہ حصے چہرے کے ہیں آپ علی سلاطو سلام نے چہرے کو دھویا ہے داڑھی کا خلال کیا ہے داڑھی کا خلال کیا ہے یہ سنت صرف وہی کر سکتا ہے جسے اللہ دیتا ہے دی اللہ نے تقریباً سب کو ہوتی ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ علیہ سلاد وسلام نے خلاف فرمایا تین مرتبہ دو مرتبہ یا ایک مرتبہ اچھی طرح جہاں سے منابط اشار ہیں وہاں سے لے کے بالوں کے شروع ہونے سے یہ چہرہ دھل گیا چہرہ میرے کچھ بھائی سردیوں اور گرمیوں میں داڑھی کو ٹونٹی کے نیچے کر کے بڑے مبالغے کے ساتھ دھو رہے ہوتے ہیں مجھے نہیں محبوب علیہ السلط سے اتنا مبالگا ملا لہذا چہرہ تین مرتبہ پانی ڈال کے جتنا دھلتا ہے دھو لیجیے باقی کا خلال کر لیجئے اس کے بعد دایاں بازو کونی تلک کونیا بیچ میں شامل ہے پرانے مجید کہہ رہا ہے مرافق ان کو دھونا اور دلک کرنا ایک طریقہ یہ ہے پانی لیا ہے ڈالا ہے مل لیا ہے. پھر پانی لیا ہے مل لیا ہے پھر لیا ہے مل لیا ہے تین دو یا ایک بار ایک یہ بھی انداز ہے کہ بس نہیں اہتمام کے ساتھ کام بڑا ہمیں اور اسپیشلی ہے کبھی چابی بنانے والے کو دیکھنا کمپیوٹرائز چابی جیسے اس سائیڈ پہ لگاتا ہے ویسے دوسری سائڈ پہ سیم کاپی ہو رہی ہوتی ہے تھوڑا سا بھی فرق آتا ہے تو مشکل بنتی ہے رکاوٹ آتی ہے ریتی سے بھی رگڑتا ہے بڑا کچھ کر کے صحیح دیکھ کے چیک کر کے پھر آپ کو لگا کے تو وضو کیا جا رہا ہے کاپی کی جا رہی ہے یہ جنت کے آٹھوں دروازوں کی چابی تیار ہو رہی ہے اور اپنے اضا کو بھی چیک کیجئے دیکھیے کتنے اب بائیں کو بالکل اسی طریقے سے دھویا جائے گا دلک کیا جائے گا ملا جائے گا ہمارے کچھ بھائی پھر بعد میں ایسے کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ نہیں ملا اب آپ نے دونوں ہاتھ گیلے کیے اور مسا فرمایا اگر تو پگڑی تھی ویسے مجھے آج پگڑی باندھ کے آنا چاہیے تھی چلے نیکسٹ آپ علیہ السلط نے پگڑی کا مسا آگے سے یوں کر کے اور اس کو مصنف ابن ابھی شہبہ نے دیگر آئمہ نے ذکر کیا ہے آپ نے مسا فرما لیا اگر پگڑی ہے کیونکہ پگڑی عزت بھی ہے اور تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے اتنی آسانی سے نہیں آج کل تو ریڈی میڈ ہے نا کہ اندر وہ کھڑا سا پان والا معاملہ لگا کے دلہے والی جب اتار لی جب رکھ لی جب جیسے کر لی لیکن جو جین ون پکڑی تو دین دیکھیے جہاں سختی ہوتی ہے وہاں نرم ہو جاتا ہے اور اسے سنت بنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دی ہوئی نرمیوں سے فائدہ اٹھائیے جو میں نے آپ کو ڈسکاؤنٹ دی ہے لیجیے ڈسکاؤنٹ ایک طریقہ دوسرا آپ نے بال ہیں اس کا مسہ بد آب مقدم سے ہی جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں آپ نے یہاں سے شروع کیا ہے جہاں پر بال ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ لے کے گئے ہیں یاد رہے کہ رسول اللہ صلی وسلم کے بال تین طرح کے تھے چھوٹے بھی رہے ہیں جب آپ نے عمرے کے لیے ٹینڈ کروائی ہے حلق کروایا ہے آپ کے بال کانوں کے برابر بھی رہے ہیں آپ کے کان کندو کے برابر بال کندھو کے برابر بھی رہے تو تقریباً جہاں تک ایسے آسانی سے ہاتھ جاتا ہے جائے گا اور یہ معاملہ خواتین کے ساتھ بھی ہے اب ان کے بال تو ظاہر ہے لمبے ہیں اگر باندھے ہوئے ہیں پھر تو مسئلہ کوئی نہیں اگر لمبے ہیں تو وہاں تک ہاتھ لے جانا نہیں بلکہ اس طریقے سے اور پھر وہاں سے باعزت طریقے سے واپس لانا میرے محبوب کی زلفیں تھیں اگر تو ٹین ڈک مسئلہ نہیں بال چھوٹے نو پرابلم اگر تھوڑے بال بڑے ہوں تو ایک دفعہ ماحول بگڑ تو جاتا ہی ہے اور یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا واقعی ہمارے من کے خلاف بیوٹی کے خلاف جاتا ہے لیکن رب کے لیے اس طرح کی حالت بنانا بھی بڑی مزے کی ہوتی ہے وہ کسی نے کہا تھا نا یہ چلے رہنے دیتے ہیں رب کے ساتھ کا معاملہ رب کے ساتھ ہی اچھا ہے کسی کے ساتھ ایک دوسرا کہ آپ علیہ سلاد وسلام نے یہاں سے شروع کیا اور اسے یہاں جا کے روک دیا اب نئے سرے سے پانی لینے کی ضرورت نہیں من منراس کان بھی سر کا حصہ ہے وہی جو ہاتھ گیلا تھا یا تر تھا کچھ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ کہیں گے کہ یہ دو انگلیاں خالی رکھ لیں لہذا ایسے کریں تاکہ یہ بعد میں کام آ سکے گیلی رہے تقسیم محمد اللہ رسول وسلم کی نہیں ہے یوں بد آب مقدم ارا سے ایسے کیا ہے پھر ان انگلیوں کو بڑے طریقے سے ہم نہیں کانو کے اندر جتنی شیڈز اور جتنے ماشاء اللہ اندر اندر راستے ہیں زگ زیگ ان سب میں گزار کے اچھی طرح اسے صاف کر کے جب یہ یہاں ختم ہو گیا باہر آ کے تو پیچھے سے انگوٹھے کا آپ علی سلا وسلام نے نیچے سے لے کے اسے اوپر جہاں تک تھا گھما دیا آپ علیہ سلاط وسلام نے یہ کرنے کے بعد کسی بھی صحیح روایت سے پھر نیا پانی لے کے یا ویسے الٹے ہاتھ سے ایسے نہیں کیا ایسے نہیں فرمایا ہے اگر ایک بھی لفظ کسی صحیح روایت سے مل جاتا تو میں ذمہ دار تھا کہ یہاں کھڑا ہو کے اس کا تذکرہ کرتا حالانکہ میرے ددیال میرے ننیال میرے رشتہ دار میرے دوست احباب سجن بیلیوں کا طریقہ ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے میں کفایت ہے اپنی مرضیاں ایڈ کی جا سکتی ہیں روک کو ہی نہیں سکتا لیکن اگر دندہ اضافی پڑ گیا چابی پرابلم کرے گی آپ علیہ سلاد وسلام نے اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے پاؤں کو دھوئیں آیت کہہ رہی ہے پاؤں کا مسا کریں دو رائے ہیں فقہ جعفریہ کی رائے ہے کہ پاؤں کا مسا کریں کیونکہ قرآن مجید کے جو لفظ ہے فم سہوب وجوہ کم یہ کہا ہے لہذا جیسے چہرے کو آپ نے دھویا ہے ہاتھوں کو دھویا ہے یہ نہیں یہ تو ہے نا اس کے لیے تیم کے لیے وم سہو بے رو سے کم و ارجولا آپ اپنے سر کا مسا کریں ہم کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھوئیں وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پاؤں کا بھی مسا کریں کیونکہ پیچھے وم سہو آ رہا ہے وم سہو بے رو سے کم ہمارا ذہن یہ ہے کہ اگر یہ مسا ہوتا تو پھر وہ نہیں ارجولی ہونا چاہیے تھا لیکن کات میں یہاں جو زبر ہے لام کے اوپر تو یہ فب کا مفول بن رہا ہے اس کا مفول بن رہا ہے لہذا اگر نیک نیتی پہ مبنی کوئی رائے لیتا ہے تو اس کے ہاں ہمارے پاس محمد رسول صلی اللہ رسول وسلم کا پاؤں دھونا ثابت ہے دایاں پاؤں دھویا ہے انگلیوں کا خلال کیا ہے دائیں سے پانی ڈالا ہے بائیں سے دھویا ہے اسی طریقے سے پھر بائیں کو دھویا ہے انگلیوں کا خلال کیا ہے الال کا بین ٹکنو تلک ٹکنو کے نیچے اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو آپ نے وارننگ دی ہے منار مِن یہ جس کے ٹکنے والی جگہ خشک رہ گئی اس کی وضو کی چابی جنت کے دروازے نہیں کھولے گی اور جو نہیں کھولے گا وہ دوسری طرف گرے گا اب دوسری چیز کہ پاؤں ننگے نہیں ہیں، اس کے اوپر چمڑے والے موزے ہیں ساری دنیا کہتی ہے مسا کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر خوفین کے اوپر مسا کیا ہے پوری امت اتفاق کی ہے جرابوں کا مسالہ کافی سارے احباب کی یہ رائے ہے کہ وہ نہیں کیا جائے گا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے دین کی ڈسکاؤنٹ ہے اور اس کی نرمی ہے جورا بین کے لفظ ہیں پھر کچھ احباب نے یہ شرط لگائی کہ موٹی جرابے ہیں تو ٹھیک ہے پتلی ہیں تو نہیں شریعت موٹے پتلے کو نہیں دیکھتی ان معاملوں میں اور خصوصاً میں عرض کروں گا بعض فکا نے یہ بھی لکھا میں سترہ فقوں کا نچوڑ سامنے رکھ رہا ہوں بعض فکا نے یہ بھی لکھا کہ اگر پھٹی ہوئی ہے تو نہیں ہوگا ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر جو مجاہد لکھنے والے تھے جنہوں نے سفر پہاڑوں کے کر کے دیکھے تھے کہتے تھے وہاں جوتے ٹوٹ جاتے ہیں موزے پھٹ جاتے ہیں جرابے صحیح سلامت ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ مسا کرنے والے محبوب کے جو ہے وہ صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل پہ چلتے تھے نہیں انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آ جاؤ ان کے راستے کچھ ایسے تھے بلکہ ذات ریکا جو غزوہ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے جوتے نہیں تھے تو پاؤں پہ جرابیں بھی پوری نہیں تھی ٹاکیاں لپیٹ کے شاپر نہیں تھے ہماری طرح کے چڑھا لیے ٹاکیاں لپیٹ لپیٹ کے پٹیاں کر کر کے ان کو جوتوں کی شکل دی گئی تھی تو ایسے تھے تو اتنا زیادہ کیڑے نکالنا گہرے جانا کہ اگر ہے مٹھ ہے تو ٹھیک پھر ہوگا مسا وغیرنا نہیں ہوگا ایک بات پوچھوں مسا ہے سر کے بالوں پہ اگر کسی کے بال نہ ہوں یا تھوڑے ہوں ہم کیا کہیں گے سر دھوئے مسا تو بال مٹھے کے لیے ہے نا ایک آدمی جو ہے اس کے بال نہیں ہے کٹ گئے ہیں ٹنڈ ہو گئی ہے اکھڑ گئے ہیں یا وہ بےچارا پیور گنجا ہو گیا ہے تو اب ظاہر ہے بال نہیں ہے تو دھونا تو چاہیے نہیں ایسی بات نہیں ہے جو شریعت دیتی ہے جتنی نرمی دیتی ہے آخری گزارش ہمارے کچھ احباب کہہ دیتے ہیں بلکہ دو بڑے عظیم علما کا واقعہ ہے اور بڑی ہستی تھی انہوں نے وضو کر کے نا تو آ کے نماز پہ کھڑے ہونے لگے تو پیچھے ایک ساتھی نے کہہ دیا جی میری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا وضو پورا نہیں انہوں نے اٹھایا پیچھے چلے گئے کہنے لگے آپ پڑھائیں میری آپ کے پیچھے ہو جاتی آپ پڑھائیں میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی ان حضرات سچی بات یہ ہے ایک دوسرے کے کیڑے نکال کے باتیں نہیں بنتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو اپنی شرم کو چھو لے کرے دوسری طرف رائے یہ ہے کہ نہیں جسم کا حصہ ہے کوئی ارج نہیں اگر ایک شخص وضو کرنے کے بعد بھی اس کو ٹچ کر رہا ہے تو مسئلہ تو ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کی یہ رائے ہے تو وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر صحیح حدیث ہے بسم اللہ سمینا نہ بات یہاں پر اگر کوئی بھائی مسا نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی نہیں ہے نہ کرے فون سے فائدہ نہیں لینا چاہتا نہ لے سردیوں میں ٹھنڈے پانی یا گرم جو بھی ہے جیسے کرتا ہے ویلکم لیکن ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک ملی ہے سہولت ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور الحمدللہ دل و جان سے تسلیم کر کے اور پھر آپ دعا پڑ دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ محبوب کہتے ہیں جنت کاٹو دروازے آپ کے لیے کھل گئے اکول اکوہادا آخر و دعوان